یار آکار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا ما قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلی اللہ تعالی میٹھی میٹھی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ شیخ طریقہ طبیر عالم سنت نے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی سوچ عطا فرمائی کہ انسان کا عمل اچھی نیت کے بغیر کارے ثواب نہیں ہوتا یعنی اچھے عمل میں بھی اچھی نیت نہ کی جائے تب بھی ثواب نہیں ملے گا اور برا عمل تو ہر حال میں برا ہی ہے بلکہ برے عمل میں اگر اچھی نیت کر لی جائے تو اس کی ہلاکت خیزیاں مزید بڑھ جاتی ہیں تو اچھا عمل اور جائز عمل اچھی نیت کے ساتھ کارے سوباب ہوتا ہے اور اچھے عمل میں جس قدر اچھی نیتیں کر لی جائیں اسی قدر اس کا سواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اساہ امت کے جذبے کے خاطر شیخ طریقت امیر عال و سنت بانی عداوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد اللہ ستار قاضی رضبی دامد برکاتم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا اور ان مدنی انعامات میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں کا ہی عطا فرمایا کہ نیت عمل سے پہلے ہے نیت اچھی ہوگی تو عمل کارے ثواب ہوگا نیت اچھی نہ ہوگی تو نیکو جائز کام بھی کار سواب نہیں ہو پائے گا مولا علی شیر خدا الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک جہاں اللہ السبل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا وطیمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ الصبل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر 3 امیہ کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علی علیہ السلام صحابہ کرام علی مددوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمهم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نمبر 4 عجائب القدرت الیلاہی اجسوجل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشاء اللہ اجسوجل کہوں گا پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا نمبر 6 تمام کام کاج اور مصروفی کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احبال سن کر ربطہ اعلی ارسبجل کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پارا تئی سورہ یاسین آیت بہتر تہتر میں ارشاد خدا بندی السوجل ہے وزل الحا لا وقوب ومینا قرون و لہُ فیا منافی و مشارب اصلاح یشقرون ترجمۂ کنسل ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوال ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفعے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے اوساف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا نمبر نو اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا نمبر دس اس سلسلے سے مختلف مدنی پول حاصل کر نیز شرعی وسائل سیکھ کر کہیں خدائے قدیر الفدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا گیارہ ان مدنی پولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہائی بھی کروں گا بارہ اپنی اسلائی کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اس کی فکر مدینہ کروں گا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدری قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ السبدل اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا یاد رکھیے عالمی نیت اپنے ایک عمل سے کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے اور اپنے ایک عمل کا کئی گنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے تو جس قدر نیت زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ مگر یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے اس بات کو دہرا لیے گیا اور اس کی دہرائی کر لی گئی یا سن لیا گیا تو یہ نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے صلی صل اللہ تعالی علامت اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ حیات الحایا مختلف نیتوں کے ساتھ جاری ہے اور حیات الحایاوان کے اندر چونکہ ہمارا اس وقت تک جو بھی سلسلہ جاری ہے وہ چوپایوں کے بیان پر جاری ہے اور ان قریب انشاء اللہ الجل ہم پرندوں کا بیان بھی شروع کر دیں گے اور چوپایوں کی جہاں بات آئے گی تو لازمی بات ہے جنہیں شریعت مطالعہ نے حلال قرار دیا ہم نے ان جانوروں کا بھی تذکرہ کیا اور جنہیں شریعت مطالعہ نے حرام قرار دیا ان کا تذکرہ بھی جاری ہے اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع اسی حوالے سے مطابقت رکھتا ہے کہ شریعت مطالعہ نے بعض چیزیں ہمارے لیے جو حرام قرار دی, دی وہ واقعی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں وہ حلال شدہ چیزیں ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہوتی ہیں آج کا موضوع بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس سلسلے کو سننے سے پہلے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے آج جو جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک حرام جانور کے متعلق ہے اور دنیا کا بچہ بچہ اس حرام جانور کو شاید ایک اندازہ ہے کہ جانتا ہوگا یہ جانور اس حوالے سے ضرور مشہور ہے مگر اس جانور سے پائے جانے والے نقصانات اس کے گوشت کے استعمال کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اور اس جانور کے اندر پائی جانے والی جو باتیں ہیں ان کا بیان کر کر شاید یہ اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو جو چیز ہمارے اوپر حرام کرتا ہے وہ واقعی ہمارے لیے مفید ہے حقیقت یہی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حرام کر دی گئی وہ ہمارے لیے مفید ہے مگر ہماری سوچ اس طرف کم جاتی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج کا ہمارا موضوع ہے خنزیر خنزیر کو سور کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو پاک و ہند وغیرہ میں یہ بات عام طور پر مشہور ہوتی ہے کہ خنزیر کا نام لینے یعنی سور کہنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے یا یہ کوئی گالی ہے یا یہ کہنا گناہ ہے یاد رکھیے شریعت متحرہ افراد و تفریح سے بالکل بری ہے یعنی شریعت مطالعہ میں بیجا سختی بھی نہیں ہے اور بیجا نرمی بھی نہیں ہے تو یہ جانور اگرچہ حرام ہے نجس العین ہے ایک ایک چیز اس کی حرام ہے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے مگر اس کا نام لینا وضو نہیں توڑتا اس کا نام لینا گناہ بھی نہیں ہے اور اس کا نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے انگلش کے اندر خنزیر کو پک کہا جاتا ہے اور عربی میں خنزیر کو خنزیر ہی کہا جاتا ہے خنزیر کے جو لفظی معنی بنتے ہیں عربی لغت کے ادبار سے وہ یہ ہے کنکھیوں سے دیکھنے والا تو یہ جانور کنکھیوں سے دیکھتا ہے اس لیے اس کو خنزیر کہا جاتا ہے اسے سوائن بھی کہا جاتا ہے اور سوائن جو انگلش کے اندر اس کو کہا جاتا ہے دراصل یہ خنزیر کے پورے گروہ کے لیے یہ لفظ یہ جملہ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے خنجیر کا تعلق ممالیہ جانور کے گروہ سے ہے جو تقریباً دنیا بھر میں پایا جاتا ہے ہر طرح کے ماحول میں یہ جانور میسر ہوتا ہے اس کی کم و بیس پندرہ کے قریب اقسام بیان کی جاتی ہیں جن کے درمیان معمولی سے فرق بھی پایا جاتا ہے اس کی ناک کی جگہ تھوتنی ہوتی ہے اس کی آنکھیں اور دن چھوٹی ہوتی ہیں اس کا جسم بھاری اور ٹانگیں چھوٹی اس کے پیر میں چار انگلیاں ہوتی ہیں اور بیچ میں جو دو انگلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی انگلیاں ہوتی ہیں اور اسی کے بلبوتے پر یہ چلتا پھرتا ہے اس کی مختلف اقسام میں بعض جانور درمیانے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں مختلف سائز اس کے پائے جاتے ہیں तो आमतौर पर इसकी लंबाई 58 से छिया सेंटीमीटर यानी तेईस से छब्बीस इंच तक होती है 58 एट टू सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर मीन्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स और इसका वजन 6 से नौ किलोग्राम यानि 13 से बीस पौंड तक होता है 6 नाइन के जी मीन्स थर्टीन टू ट्वेंटी पौंडस जबकि दरम्याने साइज के खनजीर کی لمبائی 130 سے 210 سینٹی میٹر یعنی 4 سے 7 فٹ اور اس کا وزن 130 سے 275 سو کلو گرام یعنی 300 سے 600 سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے ان اس کی جو نارمل سائز کے جو خنزیر ہوتے ہیں ان کی ہائٹ جو ہے 132 210 سینٹی میٹر یعنی 4 ٹو 7 فٹ اور ویٹ ون تھرٹی ٹو ٹو سیونٹی فائیو کے جی مینس تھری ہنڈریڈ ٹو سکس ہنڈریڈ پوائنٹ کنجیر کا سر بڑا اور تھوتنی لمبی ہوتی ہے جو کہ ایک اندرونی ہڈی کے سبب مضبوط ہوتی ہے اس کی مدد سے یہ غذا اور دیگر مقاصد کے لیے زمین تک کھود دیتا ہے خنجیر کے سوکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اس کی حساس تھوٹنی بہت زیادہ سونگتی ہے یہاں تک کہ زمین کے اندر کی چیز بھی سون لیتا ہے اس کی قوت سماعت تیز ہوتی ہے اور یہ خود بھی کئی طرح کی آوازیں نکالتا ہے جو کہ آپس کے رابطے کا کام دیتی ہے اور اس انداز سے ان جانوروں کے درمیان آپس میں رابطہ پایا جاتا ہے اس کے سر کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے نرخیر مادہ سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا دانت بھی مادہ کے مقابلے میں نمایاں اور زیادہ ہوتے ہیں ان میں کل چوالیس دانت پائے جاتے ہیں یعنی فورٹی فور پیتھ پائے جاتے ہیں اس کے قلبی دانت گولائی میں اوپر اور نیچے کی جانب مڑے ہوتے ہیں یہ قلبی دانت مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور اوپر اور نیچے سے ایک دوسرے سے رگڑ کھانے کے سبب نوکدار ہو جاتے مگر یہ دانت بہت زیادہ بڑھتے ہیں یہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سور ایسی حالت تک آ جاتا ہے کہ اب یہ جو دانت بڑے بڑے بڑے بڑے یہ اپنا منہ بھی نہیں کھول پاتا اور بغیر کھائے پیئے اسی حال میں بس اوقات مر بھی جاتا ہے مگر عام طور پر کسان اس کی طرف سے ممکنہ جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کی غرض سے اس کے دانت توڑ دیتے ہیں خنزیر کی عادت یہ ہے کہ ایسی اشیاء جنہیں نہ جانتا ہو انجانی سی کوئی چیز ہو تو انہیں چک کر یا کاٹ کر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے بعض مقامی پودے اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح یہ بعض ماحول کی خرابیوں کا سبب بھی بنتے ہیں خنزیر ہماخور جانور ہیں یعنی یہ گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی اس کے ساتھ یہ مردار خور بھی ہے اور ہر طرح کی خزاں کھا لینے کے حوالے سے مشہور ہے ان کی اقسام کے لحاظ سے ان کی خوراک میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ دوسرے ممالیہ جانوروں کی طرح کا میدا تین یا چار خانوں پر مشتمل نہیں ہوتا صرف گھاس اور پتے کھا کر ان کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ گوشت خور اور سبزی خور دونوں ہوتے ہیں یہ مختلف اقسام کے بیج سبزیاں جڑے گھاٹے درخت کی چھالیں گلے سڑے پودے سڑے ہوئے بیج انڈے کیڑے مردار کا گوشت چھوٹے جانور صاحب وغیرہ ساری چیزیں کھا جاتے ہیں بعض اوقات غذا کی کمی کے سبب یہ اپنے بچے بھی کھا لیتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کوڑا کرکٹ تک کھا جاتا ہے جنگلی خنزیر جکالی کرنے والا ہوتا ہے اور عام طور پہ خنجیر کے جسم میں پسینے کے غدود نہیں ہوتے اس لیے کہ یہ خود کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی اور کیچڑ کا استعمال کرتے ہیں پھر کیچڑ کے ذریعے ان کے جسم پر جم جانے والی طے سورج کے نقصان دہ شعبے اس کی حفاظت کرتی ہے یہ طے انہیں مکھیوں اور تفیلی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کی کچھ حد تک مفید ہوتی ہے خنزی تیراک بھی ہے یہ پانی اور کیچڑ میں رہنے کو ترجیح کر دیتے ہیں اس کا دماغ بھیڑ بکری اور بارا سنگا وغیرہ سے بڑا ہوتا ہے انسانی دماغ سے اس کا دماغ بالکل مختلف ہوتا ہے صحت کی کھال زیادہ چمکدار ہوتی ہے عام طور پر خنزیر کے دن بھر کی غذا تقریباً پانچ پاؤنڈ ہوتی ہے خنزیر کا نظام ہاضمہ خرگوش اور انسان جیسا ہے اور اس پر بعض اقوام اسی وجہ سے عدویات یعنی میڈیسن وغیرہ کے تجربات کرتی ہے اور طبی تحقیقات بھی کی جاتی ہیں اندرونی جسمانی نظام سے مماثلت کی بنا پر خنزیر کے دل والی وال انسانی وال کی طرح ہوتی ہے اس میں پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے مادہ خنزیر سات سے لے کر بارہ بچے سال میں دو بار دیتی ہے خنزیر کے پیپڑے ان کے جسم کے حجم کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں یعنی جسم جتنا بڑا ہے اتنے بڑے پھیپڑے ہونے چاہیے کہ ہوا پہنچے اور ہوا پہنچنے کا جو نظام ہے جس کے ذریعے یہ پورا جسم کے نظام چلتا ہے اس کے آسانی کی صورت کے اندر ہوگی کہ پھیپھڑے بھی بڑے ہوں اب پھیپڑے بڑے نہیں ہوتے جب پھیپھڑے بڑے نہیں ہوتے تو اس صورت کے اندر یہ جو جانور ہے یہ نمونیا یا نخے وغیرہ پر اس کے ورن پڑ جائے تو اس سبب سے اس کی ہلاکت فوری ہوتی ہے اور یہ فور مر جاتا ہے ویسے تو چلاک جانور شمار کیا جاتا ہے مگر اپنے خاص دشمن کو مات دینا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اس کے خاص دشمن چیتا اژدہ اور انسان خنزیر سات منٹ میں تقریباً ایک میٹ دوڑ سکتا ہے بعض ممالک میں کسان خنزیر پالتے اور ان کے گوشت اور چمڑے کو حاصل کرتے انہیں پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے خنزیر کے جسمانی اجزا سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں مثلاً ان کے جسم کے جو سخت بال ہیں اور سخت کھال ہے اس کے ذریعے سے مختلف چیزوں کی پیکنگ بھی کی جاتی ہے بنائی بھی جاتی ہیں کاسمیٹکس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے پلاسٹک کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور رنگ وغیرہ کے لیے مختلف کیمیکلس وغیرہ کے حوالے سے اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں خنجیر کے چمڑے سے جوتے بنائے جاتے ہیں یاد رکھیے کہ خنزیر شرع نجس العین ہے یعنی اس کی ایک ایک ایک, ایک, ایک ایک ایک چیز وہ ناپاک ہے اس کا بال اگر کلیل پانی شرم جس کو تھوڑا پانی کہا جاتا ہے اس تھوڑے پانی کے اندر اگر اس کا بال چلا جائے تو وہ پانی کو نا پاک کرے گا اگر اس کی کھال جیسے عام جانور ہے اگرچہ وہ حرام جانور ہو اس کی کھال سکھا دی جائے کھال سوکھ جائے تو اس کھال کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے اس وقت بکرے کی کھال پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور الحمدللہ للہ مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ نے بکثرت ہی یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کھالوں پر بیٹھنے کا رواج ہے یہ کھال پر بیٹھنے کی وجہ بھی کیا ہے کھال پر بیٹھنے کی وجہ یہ کہ شیخ تریقت امیرا علی سنت ہمیں یہ سوچ دی ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمایا کہ بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے آج بھی پیدا ہوتی ہے اس کے نیچے ویسے عام طور پر چٹائی ہوتی ہے چٹائی بھی امیر علی سنت کی سوچ ہے آپ نے یہ ہمیں سوچ دی کہ جس چٹائی پر مردہ نہلایا جاتا ہے اس چٹائی کو استعمال کیا جائے یعنی چٹائی کی سنت کو بھی ادا کیا جائے ساتھ ساتھ ایسی چٹائی استعمال ہو جس کو دیکھ کر موت کا تصور بھی قائم ہو جائے بہرحال تو کھال جو ہوتی ہے یہ سکھا لی جاتی ہے اور یہ کھال لازمی بات ہے جب کھال ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے خون ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کو سکھایا جاتا ہے اور اس کو شرح اس صورت حال میں لایا جاتا ہے کہ اس کا استعمال درست ہو جائے اور یہ اس وقت اس صورت میں ہے کہ اس پہ نماز بھی پڑی جا سکتی ہے پاک بھی ہے یہ کھال تو حرام جانور کی جو کھال ہوتی ہے وہ سکھا لی جائے اور جو طریقے کار اس کا ہے اس کے مطابق ترکیب بنائی جائے تو وہ کھال استعمال کرنا جائز ہو جائے گا اور وہ کھال ناپاک نہیں رہے گی مگر خنزیر کی کھال کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے مطلب جلا بھی دی جائے کوئی کام بھی کر لیا جائے اور اس کو کسی انداز سے بھی اس کی نجاست زائل کر دی جائے شران وہ کھال ناپاک ہی رہے گی اسی طرح جو ہڈی ہوتی ہے حرام جانور کی ہڈی جب اس پہ چکناہٹ نہ ہو گوش نہ ہو تو وہ ہڈی پاک ہوتی ہے مگر سور کی ہڈی ناپاک ہی ہوتی ہے تو یہ جتنا بھی اس کا استعمال کیا گیا یہ سارا استعمال شر اس استعمال کی اجازت نہیں ہے یہ استعمال شرن جو ناپاک چیز ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے اس کا استعمال درست نہیں ہے حتہ کہ اسے بیچنا بیچی وہ چیز جاتی ہے جو مال ہو یعنی ہوا جو ہے وہ بیچی نہیں جائے گی آپ کہ مال نہیں ہے اور اسی طرح جس چیز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے مثلا ایک ٹنکا اس کی عام طور پر کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی تو یہ شرن مال نہیں ہوتا تو شرعن یہ سور بھی مال نہیں ہے اس کو بیچا جائے گا تو وہ بے بھی باطل ہوگی باطل کا مطلب وہ چیز جو آپ نے کسی شخص نے اگر سور بیچا اور اسے پیسے حاصل ہوئے تو یہ پیسے گویا اسے حاصل ہوئے ہی نہیں جس شخص نے پیسے دیے اس پہ فرض ہے کہ یہ پیسے اسے لوٹا دے یہ جو جانور ہے یعنی یہ جانور نجس العین ہے مکمل طور پر ناپاک ہے اور اس جانور کی بے و شرح خریدنا و بیچنا یہ باطل ہے ناجائز ہے یہ بے بے ہی نہیں یہ تجارت تجارت ہی نہیں اور جس سے مال اس صورت میں لیا گیا اس کو لوٹانا بھی فرض ہوگا دنیا کے کئی حصوں میں خنزیر کے متعارف ہونے کے بعد فصلوں کو نقصان پہنچایا گیا یعنی اس جانور نے فصلوں کو نقصان پہنچایا اس کے ساتھ یہ باغات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے یہ زمین کے ایک بڑے حصے کو کھود دیتا ہے جس کی وجہ سے مقامی جو سبزیاں ہوتی ہیں اور اس کی فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو نقصان پہنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسان اس کی ناک میں رینگ ڈال دیتا ہے اب یہ رینگ جو ڈلتا ہے اس کی وجہ سے یہ گویا کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس صورت حال میں زمین نہیں کھود پاتا خنزیر بہت سی بیماریوں اور تفیلی کیڑوں کا گھر ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خنزیر کے ذریعے جانوروں میں پائے جانے والے خاص جراثیم انسانوں میں آسانی سے منتقل ہو جاتے خنزیر کے نظام ہاضمہ میں بہت سے کیڑے مہمانی کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں جہاں خنزیر عام ہے وہاں یہ بیاد بھی عام ہے کہ خنزیر کے ذریعے انسانوں کو زخمی ہونے کی اطلاع پائی جاتی ہے خاص طور پر ان خنزیروں پر کے جو آوارہ ہوتے ہیں کچھ پالتو جاتے ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی شکایات کم ہوتی ہیں خنزیر کو کوڑے کا ڈھیر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ ہر چیز کھا جاتا ہے چاہے اس پر فضلات یعنی گندگیاں بھی ہوں تب بھی یہ گندگیاں بھی کھا جاتا ہے سڑے ہوئے جانور کا گوشت گلی سڑی سبزیاں ہی کیوں نہ ملے یہ جانور اسے بھی کھا لیتا ہے کنجیر کے گوشت اور چربی میں زہریلے مادے جذب ہو جاتے اس کا گوشت عام جانور کے گوشت سے تیس گنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے جو بھی چیز زیادہ استعمال کی جائے گی اس کا نقصان ہوگا تو بعض گوشت کے اندر چونکہ چربی پائی جاتی ہے تو وہ نقصان دیتے تو جانوروں کے گوشت عام طور پر جب اپنی ضرورت سے زائد اس کا استعمال کیا جائے تو وہ نقصان کا سبب بنے گا مگر اس جانور کا گوشت ان سے بھی تیس گنا زیادہ نقصان دہ ہرن یا گائے کا گوشت کھایا جائے تو ان کا گوشت مکمل طور پر ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے اب یہ جب وقت انسان کھانے کے بعد جس کا ان کا میدا وقت لگاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گوشتوں کے اندر کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں اب جب میدے کے اندر وقت زیادہ لگتا ہے تو میدے کے اندر جو وقت زیادہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہزم ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ سب کچھ جتنا کچھ زہر ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور جو انسان کے جسم میں باقی رہ جاتا ہے وہ فائدے کی چیز باقی رہتی ہے مگر اس کے برعکس خنزیر کا گوشت فقط چار گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے اب یہ بہت جلدی ہضم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو زہریلے مادے پائے جاتے ہیں وہ زہریلے مادے برقرار رہتے ہیں اور انسانی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح بہت کم وقت میں انسانی جسمانی نظام کو بہت سے زہریلے مادے کا سامنا کرنا پڑتا ممالیہ جانور کے برخلاف خنزیر کو پسینہ نہیں آتا جبکہ پسینے کا اخراج وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے فاضل یعنی ایکسٹرا چیزیں اور زہریلے مادے وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں لہذا پسینہ نہ آنے کے سبب زہریلے مادے اس کے جسم اور گوشت میں ہی رہتے ہیں یہ بذات خود اتنا زہریلا جانور ہے کہ زہر سے بھی بمشکل ہی مرتا ہے انتہائی زہریلے سانپ کا زہر بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتا جب خنزیر کا گوشت کاٹا جاتا ہے تو بہت سے کیڑے اس میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں یعنی جس طرح دوسرے جانوروں کا گوشت آپ رکھیں گے تو کیڑے اس پر پڑی جاتے ہیں مگر بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ جو کیڑے پڑتے ہیں وہ خنزیر کے گوشت پر پڑتے ہیں اور چند دنوں میں اس کے گوشت بالکل کیڑوں سے بھر جائے یہ صورت ہوتی ہے درجن ویلیے یعنی آپ یوں سمجھے کہ اس کے ساتھ پائے جانے والے جراثیم اور کیڑے وغیرہ دوسرے جانوروں اور انسانوں پر پرورش کرنے والے کیڑے خنزیر کے جسم اور گوشت پر پلتے ہیں اب تک کسی ایسے مناسب درجہ حرارت کی نشاندہی نہیں ہو سکی کہ جس کے ذریعے اس کا گوشت پکانے یا یہ کیڑے اور ان کے انڈوں سے مکمل پاک ہو جانے کی کیفیت تک پہنچایا جا سکے یعنی یہ گوشت ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیڑے پائے جائیں گے اور کیڑوں کے انڈے پائے جائیں گے اور اسی صورت کے اندر یہ پایا جاتا ہے کتنا درجہ حرارت ہو کہ یہ جراثیم مر جائے وہ درجہ حرارت بعض لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کنجر کے گوشت میں گائے سے دگنی یعنی ڈبل چربی ہوا کرتی ہے گائے کا نظام آزمی پیچیدہ ہوتا ہے اس کا میدا چار خانوں پر مشتمل ہوتا ہے لہذا اسے سبزیوں پر مشتمل غذا کو ہضم کرنے میں تقریباً پچیس گھنٹے لگتے ہیں جس کے سبب یہ تمام غذا زہریلے مادوں سے صاف ہو جاتی ہے اس کے برعکس خنزیر کے میدے میں فقط چار گھنٹوں میں غذا حضم ہو جاتی ہے اس طرح زہریلے مادے اس کے گوشت میں شامل رہتے ہیں ایک تو اس کا گوشت جو کھاتا ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ جو خود چیز کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے وہ بھی جلدی عزم ہو جاتا ہے تو اس گوشت کا جو اس نے کھایا اس کا زہر اس کے اندر اور جو یہ جو شخص یہ گوشت کھائے گا جو خنزیر کو کھائے گا تو اس کے جسم میں طرح طرح کے زہر پہنچ جائیں گے تقریباً تیس بیماریاں ایسی ہیں جو آسانی سے خنزیر کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ایک خاص قسم کا ننا کیڑا جسے آسانی سے دیکھنا ممکن نہیں اگر خنجیر کے گوش کے ذریعے انسانی نظام ہاضمہ تک پہنچ جائے تو آنتوں پٹھوں ریڑھ کی ہڈی دماغ کو ایسا درد دے کہ شدید بیمار کرے اس کی علامتیں دیر سے ظاہر ہوتی ہیں اور جب ظاہر ہوتی ہیں تو غلط فہمی کی بنا پر ان دوسرے امراض مثلاً ٹائیفائڈ وغیرہ کا نام دے دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے پیدائش کے وقت خنزیر کے جسم پر پٹی دار کھال ہوتی ہے اور چونکہ یہ جھاڑیوں میں ہوتے ہیں لہذا یہ کھال انہیں دشمن سے بچنے میں مدد دیتی ہے خنزیر عام طور پر بارش کے موسم میں بچے دیتے ہیں پیدائش کے وقت ان کا وزن تقریباً ایک اشاریہ پانچ ون پوائنٹ کلو گرام اور سات دنوں میں تقریباً دو یعنی ڈبل ہو جاتا ہے تین کلو گرام ہو جاتا ہے تین ماہ میں یہ بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں مگر بڑے ہونے تک اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں پیدائش سے وقت بچوں کے اٹھائیس دانت ہوتے ہیں لیکن تقریباً بارہ ماہ میں چوالیس مضبوط دانت ان کی جگہ لے لیتے ہیں عربی میں ایک مکوڑا کہا جاتا ہے ات من آفر خنزیر سے زیادہ بے وقوف یعنی یہ جانور خنزیر جو ہے وہ بیوقوف جانور شمار کیا جاتا ہے حالانکہ بعض اقوام اسے بہت زیادہ چلاک جانور بھی شمار کرتے ہیں تو ہر ہر قوم کی اپنی اپنی رائے جو اقوام یہ اس کا گوشت زیادہ کھاتی ہیں وہ طرح طرح کی برائیوں میں بھی آپ کو زیادہ مبتلا نظر آئیں گے خنزیر کو خواب میں دیکھا تو اس کو خواب میں دیکھنے سے اس کی کیا تعبیر ہوگی اسے خواب میں دیکھنا شر غربت اصلاس اور حرام مال کی علامت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد